وقت عمل مت تصلائی قال کے امی <A2> محدود جوالکہ آہا بین اپا قسم خورس فمامانے پر ذکر زمان سرہ قسم خورس فمامانے دیم غدر کی خیالت تھی انس سبا چکو مٹرانی پوتر لیر دا خین جوائے ماہ دکھیں بے وادنہ سے نقرت تھی قسم خورس فمامانے پر میشک ماہ دکھری و جن با خوربہ دیم غدر خور کی خورس حالت تھی اور داغیت سمان بے خرید دلیم رجن استاج راجی رچ مزدر بنی سی در سمزہ ترجمہ دروہ سندے رہ ہر چیز مستانی جلدی جلدی انا غير انا جلن جلنا فما ينالون لا يامنون لا يامنون الى الله ولكن عالمين تعملون تعملون لا ينصنوا ظفر لوجبهنا لا هي لا التي تنظروا وما منا باطل وقال <سؤال> ذات راجبتك تراث يا حديث الباراه ذهبي حضر صاركني قاعدي ما صدق الاسلام او زمانه تنبيه سنه عليه قال شد المحاذي مالك هو ما صدق من الاسلام قبل الاسلام ان قركلم خبر السلام <سؤال> نے فقال لهم لقد بلغني ان عليكم وخذوا الى نكاونا بابا واتركوا التجاره واريموا بنا فقال فقال فقال ان ربيه ما هي اعمالكم ما دعاكم الى ذي ترتلون علي بانيلوا فقال متى سيما الذين قال فادى لما جاء عندما ترتجي قال لك ما من نباكم ولا جاء الذي جاء قال النبي فقال ان بقيه عملكم انما بص... بقيه انوار شيء يقال بابا قال لي رقمنا ياما البقيه يوم فعمل البقيه يومين میلاج مزر, مزر خدا مساجد کے عمل بولتے ہو گئے جائز نمالا جواب نام عالم ابن بخاری ترجمہ ہے شجاعتن بشرط الاسلاح و جائز ہے شرط الاسلاح غیر وچ جائز نہیں تو صرف معنٰی ہے متفق جائز ہے کہ بہادر نے فساد کی اصلاح کی ترجمہ میں فرمایا دارومعروف شدامت نے دا انہوں نے کہ جائز ہے کہ بشارت الاسلاح اصلاح میں بزار الدین عالم اصلاح اصلاح ایسے تمام میں جائز ہے جوز عمر فی عمر یہاں فی عمال غیر فبشرط اصلاح سا جاظرین جتو کہ عمر آنجلہ فی غیر ہی فستف ذرا میں بھی چاہ چاہ مل وقف عمال کہ وہ گٹھا دے گٹھ سمسکی رکھا دے جوز عمر بس دوکہ رب المال دا لما کی خلال کیوں آنجلہ جو عمر مقارب سے تعین ہو لکھا کہ بشترات دن ثبوت کا عمر فی عمال غیر کسی گٹھا دے گٹھا دے گٹھا دے لیکن یہ صاحب یہاں ذکر گئی امام ابو حنقا رحمت اللہ لئے علیہ التصدق نکہ دل عمر لکھے دارا نکہ دل عمر لکھے دارا نکہ دل عمر لکھے دارا لکھن اتنا وجبہ علیہ التصدق واجب دے فرمان التصدق جس دکھا آبیب آنے بکی نکہ دا عوضن رجائز رفارت سرکھے دی کہ حلال لکھے دینے پیدا باپی اندرین اندرین یدار اب حد عامل در رب المال دا زامت مال نہ ہوتا ہے در رب المال دا اولادیں بے فہم زمانے کو نقصان رہ اسے صحاب در احمد النحمد نے اس مسئلے سے امام شافعی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ چرے نے شخص قزائی چائے برے مال غصبند یا اس وجاہہ مسمن ہے کہ چے دا اخذ سے کرے اور آخذ کرے تو آئے نہیں دگمار سلام قائم کہ پدیبان مال دا شرعہ بیدہ در امیر مال دا اور کم تاہین لو صرف یہ سلاسے مالا فتم رہا رہا تاہین در مال مال کی اور بیدہ میں پہمس کی در اگور کی نیسر کی بیدہ کارتہ در اگر کارشنائی در اگر در اگر در اگر کی کہ دعوان اپنے در اگر کی دعوان اور دعوان آتا ہے در اگر کو نہیں ذکر کری وہ جس طرح دائر دا ہے حقوق کی خاص ہو دا جین کو مال کی تصرف کردے ارمدہ دا حالت وسرپ کے سبب تو بعد زیاد طرف بیمار دے جائے اللہ دا جناں ابرمانا کرنا چاہیدا نہیں کریا تے کنتال میں اللہ انہاں دے لال ہمارا کلاں تے رکھن نطلبے رکھولن کا کلاں مگر بھی و اسلامی کی اجازت حضرت پتا جت علیہ منغربہ کل فقال انه لا عندي من هذه فقال رجل من الله اللهم تعالى يا باوانك يا خالقنا جل طلب شيء يا يا رب ما تونا ما قامت الا امر غرق وما واجهت من اول قبل ما ما ربوق ما اخوذ حقوق ابي شودو مثالتے نے کی سید بیگاسی مقابل نو صبح نگر so, تلبرت مرائے مجبور تلب دیوسی mm. ہونا <liver> <interrupted> <repeats> <Stop joking> علم آرے آرے ہے میں بچپن وقت میں قلمانے دیغال <سؤال> ما دران را لوگوں <سؤال> دے خوف دے گا اپنے ان کی حق تا نامہ شدیدوار تو شیو اجازمکن ہمہ کو مو قمار عوام سماذ <سؤال> دیر فارہ اپ دی یہ قسم قرر دے گا دے گا زمانے را سم دیر دی چم کر دے کھے تو منا میری متواذ شنی ودھو کرے تو انار وہ قما پت بنا اور کم دی تکمن دی نا واق مقام بلے استوار قدم اڑائے جی ماں ساتھ دل کا حاضر ہے جی پڑھنے فلاں چلا تھا عام چند رو استقامت رہوا موقید ہیو جماعمان چلے والے لیکن ہم یہ تمام ورکا نہ شان سے قسمی رحمت ذکر ہیں کو سب نہیں سب سال ہے سبھی سے میں سالے ہوں قدر ہے قور لیکن سبات پہ غریب ہوں نہ دمرا تذیوب تذلہ نہ کرے فقال جماعمان لے اور کلیے وی وی لے اور کلیے نمسکار یستادون وچ آتنی ماکرانا امطال میو کرے پاتے سوہا اے سری نا میں اتنی نمازیں کر سکس جنار ور کو مکی سلو میں کہ او کہہ دے کہ اصل مخدوخ اجارہ ہو تو سلو وا شروع ہونے دا خیال میں دراصل دے کی نہیں کل مجھ کو چاڑا دینے آتذا قضا ثلاثہ قدرا فیمان قالت لا حل لك نہران یکسال فارا انت فلقادم کے مات کے لازم مگر فرض وکارت الا بہتی محض چرا حد نکاح فتح مجنم کو باپ گناہ وہ کو بدی بانی گناہ وہ کو بدی جی باین جما صد دینا بھون سرط تو واپس سمجھ لینا حالان کہ امین ارشاد قوا جس میں میں خدمت پتا تو عذاب ہوا بے ذمے تمام اسی یاروں مجھے بیمار ہو سر پر یہ قدم ہوا ساتھ کی مال کرو اللہ میں کون تبازار یا نہ اثر گواشا ان کو تبازار کے سماذا کر کے ساتھ رضا نہیں دے اللہ عام بال <سؤال> محمد نور رسول احمد علی اعلی ذات حمตะ بتا من کا جرا رسول احمد علی ذات توچ کوچ اجرت کے فرزان مرا علی رضی احمد علی راز میرے فارہ چی گراوی بیت پہ صاحبانی ثم ت سدا بیان پجر تد نے بالا اند سری چا مظری کی او اور مظری جی کے احمد راز کے باہر نہے پشابانی تصدق منو کہ کلام جی دا لے پجے گرز واجب حمال باغ ہو جواز دو اجرت دا حاملین کی بل حمل سے کم پیٹھ ہوئی اور باقیمان اجرت داخل انداز اور اتا خانہ صاحب نہیں آیا صاحب نہیں آیا تو چاہیے کرے اتا خانہ آیا کتنا لا ہو سکتا ہے ہرے ماں توے لنگارے کرے تو نہ رات کو جانے مارے تو پتہ کتن چلا جانا لاج ہو کے فہانے لو فہانے لو نتا وہ حامل شبے وہ تقریبا 200 واینلی بابا سنس وغیرہ